الحمد لله <سؤال> الحمد لله النفس عن الهواء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله و ملائكته يوسلمون على من يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گیا رو لمب والا گیا بگلو متبدھی نہیں الله عارف غیر اللہ صوفی با حامی حق و صداقت وارفے حضور بابا جی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ پیر طریقت رحبر شریات مخدومی خاجہ محمد عبدالحق صاحب اللہ العالی آستان عالیہ دریائے رحمت شریف ضلع اٹک تمام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرسہ دراز تو بعد خواجہ صاحب کبلا دی شفقت اور پیار شریف نے ناچیروں نو اس آستھان ہے آلویا خدمت کے دین آج حاضری دا شرف پخش ہے پرور عالم اس آستانہ شریف د خلوص اور سد کو صفا سد صفا د فلوس و پرکات تو پر ناچیز اور سب دوست مستفید فرما اس وقت ناچیز میں جس موضوع کلام کرنی اس کا عنوان ہے سر ولایت اور حضور بابا جی سرکار رضی اللہ تعالی صوفیاء اکرام نسبت کی برکت لری ولا جو سمجھ لا چیز کو اتا ہوئے گی اپنی سمجھ کے مطابق ان شاء اللہ رحمان جناب نو ایسے مہارف اور ایسے لطائف پیش کرانگا خصوصاً بابا جی دے بابا جی ابلا دے احوال شریف کے حوالے سو اس بعد دلال وہ ناچیز لا ہونا لیکن اخلاق کے اور سرے ولایت دی چلکیاں وہ بابا جی کی طرفوں ہو گیا الحمد جڑی شخصیت اس ساستان شریف سے مفیز ہے وہ اپنے مرشد کے تو پوری مستفیز جناب نو علم ہے کہ نا چیز نہ چیز خوشامد نہ کیتی ہے نہ کر سکتا جو حقیقت دیکھنا وہی بیان کرنا جو حقیقت دیکھنا وہی حضور بابا جی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مقدس شخصیت اور صاحب دل شخصیت دی چودہ سال امامت شریف کرنی یہ حضرت نو سعادت نصیب ہوئی پھر آپ کے جنازے شریف کی امامت دنیا دے سفر رخصت دی امامت شریف کی حضرت نو نصیب ہوئی اہی فو برکات نے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 بزرگان دی وراثت اور تعلیمات جو مضبوطی نال قائم نے کہ وہ چودہ سال امامت کرانی وہ فقیر نے جو اپنا عنایت فرمائے کہ اس دی برکت ہے کہ آپ قائم ہیں دوستان گرامی سرے ولایت اور بابا جی سرکار موضوع کا انوان اگر سے کچھ دوستوں سے مشکل ہونا تاہم افہام و تفہیم تو بعد بالکل عام فہم اور آسان ہو جائیں سرے ولایت یعنی ولایت دا پیت راز کی کتوں ملتی ہے ولایت لبتی ہے ولایت دا منشا کی بنتا ہے ولایت ولات کہا نتیجہ سے حاصل ہوتی ہے اس کو سردے ولا کہہ رہے ہیں وہ صرف پنجابی دے ایک لفظ بیان ہو بی صرف ایک لفظ سرے ولایت نفس نو اللہ دی رضا کی خاطر رب نو راضی کرن ناضی کراطر نفس نو نوکھا رکھنا یہ سرے ولایت اپنے نفس نو اپنے آپ اللہ دی رضا دی خاطر او کھچ رکھنا یہ ولایت کا راز او دی خاطر جنہ کوئی اپنے آپ رکھ لینا او او اک ولا درجے پا جا توجہ ہے صرف سننے دی حد تک جناب نے رکھنا ہے عمل اس سے بہت مشکل ہے میں بھی صرف سنانا ہی چاہ میں عمل دعوت نہیں دے رہا صرف اور صرف انہیں کہ کیونکہ سر ولایت دے حامل بابا جی دی اگوں شان بیان کرنی تو ظاہر بات ہے سرے ولایت کو سمجھ آئے گا تو بابا جی دی بھی شان سمجھ آئے گی اگوں تو دوستو صرف اور صرف نفس نو خان یہ بلایا دراض اللہ کھچ رب نہیں لبدا او کھچ لب اللہ پاک نے یہ گل لکھ کے قلم چکا دتا ہے سوفی دل نواز صاحب بھی بیٹھے نے یہ بڑے ہی تھے وقت گزارے یہ ہر دکھ سکھ برداشت تو میں اب سن کے حیران ہو گیا نو یہ خلافت مل نوکر نوکر لبی ہوں دوستو دوسرے لفظائیں رب آوکھٹ لابد ہے رب تے تکلیف کے مشکلے لابد ہے سوکھ آسانی سہول پینس رب نہیں لابد اللہ دی رضا خوش نودی جنہوں بلایا کہ کبرا گئی نے سوکھتے وچ سہول پینس نہیں لابد وہ وہ آوکھٹے تکلیف لگ جی اللہ و اکبر و کبھیرا سے واسطے اولیاء کرام اپنے آپ جس وقت مالک دی طرفوں نو سمجھ آ کسی کسے نو جی کسی بعد جس ویل بھی سمجھ نا او پھر دے تکلیف نو ہی اپنے واسطے پسند کرتے ہیں تاکہ محبوب حقیقی دا وسال حاصل ہو جائے توجہ ہے ذرا ذوق بولو سبحان اللہ ابتداد دم ہیدے توجہ فرماؤ گے تو وس اور آخر سمجھ آئے گا عزیزانِ گرامی مالک تعالیٰ دی خوشنودی حاصل کرنا او کھچ رہنا پہنگا ہے تکلیف ہے رہنا پہنگا ہے اولیاء ایسے چینوں پسند کردیں جنہ کوئی وہ مجاہدہ کردائے اوہ نہ ایک پروردگار دا قرب حاصل کر جاندہ ہے اوہ دی خوشنودی حاصل کر جاندہ ہے پروردگارِ عالم نے عد واسطے قرآنِ مجید کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے وہ میں جناب کو سامنے پیش کرنا پروردگارِ عالم نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهَدْ يَنَّهُمْ سُبُلَنَا سونا رب العالمین فرماندہ ہے جڑے لوگ ساڑھے رستے دے اندر مہنتہ کر دینے مشکتہ برداشت کر دینے تکلیفہ اٹھا دینے اوکھج پئی دینے فینا مقصد ساڑھا ہوئے فرمایا اللہ لہ دیانا مصبولانا اللہ قسم کھا کے فرما دے لہ مبتع اللہ لہ دیانا کی قسم کھا دی کے فرما دے اصا اونا نو آپنے رستے دی ہدایت ضرور فرما دینے قربان پروردگار عالم نے قسم کھا کھدی رب دے سچے کر کے بزرگوں فرمایا ہے جڑا محنت کرے رب نہ لبے یہ نہیں ہو سکتا محنت کرے تو رب نہ لبے پھر سمجھو انہیں محنت سچی نہیں کی جڑا سچی محنت کرتا ہے اور رب نو ملن تو بغیر وصال تو بغیر دی رضا حاصل کرن تو بغیر محروم نہیں ماہر کبھی محروم نہیں پھر دا جس با بندے نے اس رات کریم دی سچی ڈھونڈ طلب کرنی ہر او ہر دکھ ہر طرح دی تکلیف مالک دی خاطر جان جان کے حاصل کرتا ہے ماتے لگ پہ اس بندے نو پر ضرور اپنے بھی سال کی دولت عطا فرما چڑا ہے اللہ دا قرآن کا سچا دا اے اے اللہ دا بادان ایک فرمان رسول سنا دینا صحیح سنت کی حدیث سنا دینا ہے جو سن لا اسی بولو ایگر قربان جاو ابن ماجہ شریف کی صحیح حدیث مبارک پہلو عبارت پڑھنا بابو کالا دخل تو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رہو بہن یدیا کلیہ پھر رسول بلالا المبے لنا کل تو یار رسول اللہ ثم من حضرت شہید نابو شاہد گزری جنہوں کا نام مبارک سعد بن مالک آماند نے حضور دور میں گیا آپ شدید بخار میں ہاتھ رکھیا سرکار دے آپ دے لحاف شریف دے کے مجھ گرمائش محسوس ہوئی اینا جسم شریف بخار دے اندر سی جسم شریف دی تپش لحاف تو باہر میرے محسوس ہوئی میں عرض کی یا رسول اللہ ماں شردا حل ہے ہزور کدا بخار جناب نو سخت ہوئے آپ نے فرمایا کلا لے پلایا مصیبت بھی دگنیاں آدیوں نے اللہ کی طرفوں اجر بھی توہرے لگتے ہیں کچھ بولو نا اللہ و اکبر و سبحان اللہ،, سبحان اللہ،, سبحان اللہ فرمایا کدا لیتا یار فل لنا البلاء ویوگا آسولا نل آج رو سے واسطے مصیبت بھی گوریاں آجر سوا بھی دگنا آگے کل تو یار سلا سے پلا ا سے شدو پلا میں ارد کی ہزور لوگوں دے مصیبت کن لوک آ بہتی پشکل کنہیا نے آقا نے فرمایا آ لمبے آدور نے فرمایا سب کو زیادہ تکلیف نبیاں بولو کہنا بولو تو صحیح ہے میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا نہ پسند کرنا کم بد کم اپنے فکیر کا فکیر کا پیٹ سے سن لوگ لبھتی کمیا یہ سن لو میں بھی تناقض کے دور یعنی تناقض کر رہا ہوں قل کو یا رسول اللہ سما منگ میں ارد صالحون پھر جنہ جڑے اللہ دلی دے نے پھر انہوں دکھ پہنچتے نے زیادہ تکلیف آنکان آہد ہملا یو تلا بل یہ ولی فروندے جنہوں جسم ڈکن واسطے بھی ایک چادر بھی نہیں لبتی انج اللہ کے فقیر بھی ہوئے یہ حضرت ایس کرنی جیسے ہوئے نہیں توجہ ہے ایک چادر ہے بھی ہیں جنہوں نے چادر بھی کونی سی کرنی بعض اوقات کمرے الاباس کئی ایسے چادر سطر چنکانا ہو بل بلا کما یفرا و حدم بن رکھا چارکا نے فرمایا ابو سعید اللہ دے پیارے اللہ دے نبی لوگ اللہ دے پیارے لوگ تکلیف کے اوکھ در خوش ہوتے ہیں جیسا تے سہولت دے اندر، تے خوشحالی دے اندر خوش ہوں ہو، اللہ دلی جہاں جہاں دیا کشش نہ جہاں کی کھڑے ہیں ہوش کوئی نہیں ہمیں لنگ جاوے کرنا پرور نے اجیب رکھا ہے جہاں پروردگار دنیا دے پیچھے ہر دکھ کھلا چڑا ورنہ کی سکھ دی ہے سردیا دسا کر پیسے لا پوک برداشت کرنی رستے دے اندر پتا نہیں دے سیاپے نے آتے ہیں دے صحیح اے دکھ دنیا کیوں برداشت کر ہے اس واسطے کہ رب دی خاطر ایک نے کیتا رب آخیا چلو اے ہوں جے تمہوں بھی کچھ لبنا ہے یہاں دے پیچھے تسی دکھ برداشت کرو اے نے تصویر نہیں کر دے لیکن کچھ نہ کچھ کرنا ہی پینا ہو سکتا تم ایسے بہانے بن جا पर उची उची बोल ये मिसाल दें समझा दें नफ्स जड़ा समझो अथरा घोड़ा अथरा घोड़ा ऐसा घोड़ा जानवर जड़ा मालिक की थापेदारी ना करे कभी अं भज आ कभी अं भज आ ना रवे نفس دی مثال اس طرح اللہ والے کی کر دے وہ جن کو دکھ تکلیف کہہ رہے ہیں وہ نبی دی شریعت دی تابےداری عمل اس اکرے گھوڑے نو اپنے تابے کر دے ہیں تاکہ اللہ رسول دے تابے رہ جائے یہ ذرا بھی سرکشی نہ روے یہ ذرا بھی سرکشی نہ روے جدھر بھی چور گے خوشی نال چلا جائے باوے مال خرچ کرنا ہو خوشی نال جسرکش تھوڑا پرور دگار کا تابےدار ہو جسے ولایت کا بھےد لب جاندے بولو بولو قربان جاؤں آ ہوں ذرا میں بابا جی سرکار کی گل سنا لگا فکیر نے فرمائے مجاہدے کیتے نے اپنے کھج رکھا ہے اللہ رب العالمی انہوں نے سر ولاق اتاراض اتاریا ہے پرانے مجید بابا جی سرکار دارے النور دے اندر میں پڑھیا بابا جی سرکار فرما دے نے جسے میں قرآن پڑھتا تھا ابا جی کو میم قرآن پڑھا دارتے سن ایک بار چکیا چک کے زمین سڈیا میں بے ہوش ہو گیا بچہ سن بے ہوش ہو گیا میں مینو رشتے دار گھر لے گئے اس تو بعد میں مینو اما جی پڑھانا شروع فرما دما جی پڑھا دے ان کٹ انٹتے وہ بھی سوٹیاں دے سن اور سجنا کوٹکا م... داستے کی کٹ مبارک یہ ساری پرگار فرما جی سارے رستے اندر محنت کرتے ہیں انہوں سے راہ بخا دے ازل کھول دے درویش کر دوں گا کر تی گل بابا جی کی سن کے خوش ہوئے ہو کہ ہواراض ہوئے ہو سچی دسیا جی والد گرامی این سختی کی قرآن واسطے چوکے تھلے سٹیا بے ہوش ہو گئے اما جی نے پڑھانا شروع کر دیتا دے وہ بھیٹتے سن اسٹ دی برکت ایک قادے واسطے ایک کٹ قادے واسطے سی توجہ ذرا ایک کٹ قادے واسطے سی اس واسطے نہیں سی कि तू नौकरी लैन आया तेन इंज दौड़ाया तू दौड़ी हो नोल मेरा इशारा भी समझ आज बाबा जी दे लाल तालक रखने बेली हो मार नहीं प्यार यया یا رب دی خاطر مار چنگی ہوئی ذرا بولو تو صحیح اچھی اچھی بولو ایک مار نہیں پیار ایک تعلیم کی خاطر بابا جی نے اٹھا کے زمین کے ماریا ہے وجہ نہیں فرمائی اور یار سنتے لو سو کوئی حرج نہیں سنتے لو مینو پتا اس گل کا ادھر وے ہائے ہائے ہائے مین پتا ادھر ویکو آکر ویکو دو نظریے نے ایک نظریہ ہے انسان کا مقصود حیات لذائذ نفسانی اور خواہشات کو پورا کرنا ہے ہر سو اپنے آپ ہر لذت دو ایک نظریہ یہ ہے توجہ ہے یہ نظریہ اہل یورپ کا ہے یورپی ذہن یہی کہتا ہے کہ انسان یہاں پر ایاشی کے لئے آیا لیکن میں جہاں پاسا پاڑ کے بیٹھا یہ تو مرشدانات دنیا کے تمام ولیا نبیا کا ہے پہلو تاں کر کے قرآن پڑیا پھر رسول اللہ دا سچا فرمان پڑھیا تاں کر کے ولایت کے دروازے بند کیوں ہو گئے سرے ولایت سی تکلیف دے آؤ دے او سرے ولایت ہو گیا ختم او دے مقابل دنیا لے بیٹھی سوکھ دا نظریہ ایاشی کا دا لستا ولایت نہیں لبھتی نہوست لبی یہویں کتاب آم خر جان قرآن آم پڑیا جاوے جو مرضی ہو جائے مگر بن جان مسجد بن جان مگر ملایت نہیں لگ سکتی ولا تو ہی ہے آخو کلندر اقبال دی زبان سنا دینا سنا سونا ساڈا کلندر اقبال فرمانہ سیا مانی کو یورپ نو مانی کو یورپ سہ نو می دلکشا لے کے کلندر شیر کا مطلب سمجھا گیا میں لیکن سمجھ اقبال فرماندہ حقیقت دا تلاش کرا رب نبھن والا مرفت کا متلاشی اللہ کی فقیری دا تلاش تلبگار سرے ولایات ملایت نبھن والا یہو جہ لو یورپ تو نا امید نے یورپ والے تھان مسیحا بنا لیں مدرسے بیروت کلی بلی پیدا نہیں ہو سکتا وہ اقبال کیوں فرمایا سی رات بڑی دلکش ہرن بتے رہن بتے رہے پر نافا کسی نال بھی نہیں جہری لگتی ہے جا اقبال ہرن کی آخیا نافا کنو آخیا بولو مجھے ترکھے ٹکیا گا خود بولو پھر اقبال ہے یورپ کا جڑا دین آ رہا نا جدید اور ماڈرن مسجد بھی بنتی کتاب بھی آدی دہڑیاں بھی آپ بھی, بھی ہو سکتا ہکمان فضا بڑی ہے. جنگل بڑا خطن دسو نا لگتا ہے چٹے پھر پر کریے کہیں نافا نہیں جی کستوی بنتی ہوں کی مطلب وہ ایسا دکھ سہن کا ماد ہی نہیں تو یار بغیر دکھ تو لگتا ہی نہیں ہر کوئی ایک بابا جی اسی کو بابا جی مرشد گرامی کون نے سلسلے کا پتا آستانے والے سے اس مبارک بابا جی نے فیل پایا پہلو ویکار مانکی شریف کو خاجا ہسن سواگ دو جنہ دی دنیا دے اندر گل مشہور ہے نو سکھا نے پوچھا سی بابا احسان کروڑ جان لال ایسن کروڑ ضلع اندر بابا جی کا دربار خاجہ حسن سواگ دو آپ تھلے فکیر مستی کے اندر کھلے کافلا گزریا سکھا بابا سان لالی سن کروڑ کروڑ کا رات دس کھڑے سن فرمانے نے دسوئے میں کروڑ کا رساں یا توڑ سمجھیا سمجھا سمجھیا سارے لاری سن کروڑ نے توڑ دی گل پہ کر بند اکھا کرو اکھاں بند کی دیا. فرمایا کھولو کھولے مدینے کے دے دے دربار ان دے سن حیران ہو گئے اکھاں جھاڑیاں پھر ہلایا کہ بابا اتنے آ گئے فرمایا طور تو کوئی تو ہو ہونا اسا فکیران کا توڑ محمد کریب بولوچی بولو اوچھی بولو نہ قربان جاوا دی اک بند کرا کے مدی والے دیار کا وغیر پایا انجاسن سیوا آخر اوت کلما بڑھایا مسلمان فرمایا فرمایا اکھان بند کرو اکھان بند کی کھولیاں فیردالی سن کروڑ کھلوتے ان خلیفے پیر بارو جی پیر بارو کا وسال ہو گیا آ بڑے گمزدار رے سن خلیفے خاصتا وسال ہوا ادھر بابا جی سرکار مرشد کی تلاش رکھتے تھے پیر مقصود نہیں مقصود اللہ فرمایا پیر مقصود نہیں مقصود دے ایک مرشد جے تک نہیں ہو دوسرا لبو نہیں تیسرا لبو چوتھا لبو حد آ کہ اپنے مقصود تک پہنچ جاو قربان جاوا قربان جاوا قربان جاوا, قربان جاوا, قربان جاوا, قربان جاوا مرشے لگانے کی تلاش پہنچے حیدر خدمت مصروف ہو گئے اکتالی دن کیوں مان لے اکتالی دن کچھ زائر سن چلو گھٹیا زیادہ خدمت وچ مصروف رہ خدمت جو مصروف رہ کھان پین نہیں روزہ رکھی پھردے نے تے رات دن خدمت وچ نے او اپ فرماندے نے چند دن بعد فرمایا اللہ نے بارود لے ہے او بارو بھی بڑا دین دتا سو ہن سچی دسی रब जो जाते जे तरीका इख्तियारुख से या सा होटलों से बह बह के रज रज के खाना रब से हूं एक अजकल रब की तलाश हो होटल असि लें सुथरे तो सुथरा बहुता चस्के आला होटल के کڑھائی ہوں کڑھائی رب دیا بوکے جی تا کر کے سا کلردر فرماند سیاد مانی کو سہ نی مانی دو یورپ سے ہے نومیدی دلکش کش ہے فضا لے کے بین فت قربان جاواں اگلی گل سنو سناواں حضور بابا جی سرکار دی گل سنو تو بجو آپ تو شریف گئے علم حاصل کرن دی خاطر وہ سجنا وہ سجنا علم حاصل کرن دی خاطر تشریف لے گئے دلی بولو تو سی چوپا کا ادھر پیچھے لے لو اتو لے لو لے لو لے جو اٹھاؤ جائ ن شک کرا دو جی نیل تو وجہ ہے سو بابا جی سرکار دلی تشریف لے گئے والدین گرامی تو ہفتے پورا پڑن تو بعد دلی شریف تشریف لے گئے کدھر بولو یورپ نہیں یورپ اسے نہیں ہے اس لیے ہے سی اس لیے یورپ ہے سی لیکن کی کریے اتے ہرن ہے پر کستوری نہیں لبا ان بدھو ٹولہ لبے نفس کے بندوں سے خدا کا ملے خدا کے بندوں سے خدا ملتا ہے قربان جاوا دلی نو گئے قطلب الم ولو بسین یہ حدیث انہوں نے پڑھی ہوئی تھی میرے خیال میں وہ جمد ہی سمجھتے ہونے نے کیونکہ انہوں نے والے د گرامی وہ اپنے اس مبارک علاقے کی دے کیا ہیں ہندوستان دے علماء جی شامل حضرت خواجہ محمد جی شریف رضی اللہ تعالیٰ آنو خواجہ عبد اللہ خرکار کے دادا جی گرامی اے علمی آستھانے سے بیٹھے ہو یہ گیلانا نہیں علمی آسان ہے جیت علماء میں داخل تھے شامل تھے گرمان جاواں تشریف لائ گئے دلی اتوں جا کے علم ہے جتے ہرن بھی ہے کستوری بھی ہے چندن اسلے اخبار کی نہو سک نمی نوی پھیلی سی نمی نمی پھیلی تھی دے اخبار کی نہوست نوی نو فیلی سی دلی کے اندر اخبار تھلے سن آپ کی آدت شریف ہوں امول شریف نہیں سن فقیر دا کا کام ہے جی حکم نماز کے اندر سجدے والی تھان سے ویکو فکیر آگ ہی بنا لے جا فرمایا نماز نماز سجب تھان سے دیکھو رب بے ہوئی پسند کرتا ہے نظر نیویاں رکھو نظر نیویاں جھکا کے رکھیاں نظران جھکا کے رکھیا قربان جاوا جدھر چھڑنا تھلے اخبار دے ہونے ساری دیاری اخبار چکد دیا رہنا آپ نے فرمایا اور میں دلی نہیں رکھتا میں کسی تہارے جاوا گا پھر میںہ رہا مجھے گا کہ میں پیر کی گل سناؤں میرے دے نہ رکھے جی تھی مہربانی توجہ ہے فرمایا اتنے تو بڑی بےدبی بہت بے ادبی اپنا تو فرد ہو گیا نا اخبار خریدنا وہ بے ادبی سمجھ فرمایا بے عدبی آ علم حاصل کر سکتا دلی چڈیا کسی گران دوں آ گئے فرمایا ایتھے چنگا وہ کم از کم توجہ ہے کم از کم ایسے ہونا بے ادبی نہیں ہونے کیونکہ اخبار اخبار نہیں ہونے اخبار نہیں ہونے توجہ ہے یہ مطلب ہوں ذرا گل سمجھا جی سو یہ جا چیز دا استدلال اور استباط ہے وہ پیش کرا آپ نے دلی چھڑ دیتی حالانکہ وہ مرکز علماء سی اس علم دا مرکز تھی دلی چھڑ دیتی کیوں چھڑی بولوتے صحیح دلی چھڑ دیتی بھی دی بیعت بھی ہو دیا اللہ رسول دے نام دے مبارک کاغل تھلے رول دے رہی دے تے جنا چکا تے گستا کیے इे रव खतरा है वजह मारे ना जाइए आपने दिल्ली छड़ दिखती यानी इलम हासिल करना उतो छता लेकिन अपना अदब नहीं जान दिता एदा मतलब ए मतलब यह निकलिया अल्लाह वाले ये सबक दे गए ने ہوں ع ہےک ہے علم ایک ہے نقصان ہواس کرے بولتے سونے درس دتا کہ لوگوں علم لینا اپنا دین دا دین دے بیٹھو اے ہماقت کدی نہ کریا جی علم دا مقصد تے دین حاصل کرنا ہے تے جڑا مقصود اے جدوں او ہی تہاڈے ہتھوں گوی گیا تے پھر تانوں کی لبنا ہے ادب دین دا ایک جز دے ادب دین دا ایک جز اونا ایک جز, جز, جز, جز نہیں جان دتا علم جان ہے کوئی اللہ نے ان ایسا علم دے دیتا ہے جہاں دنیا دے کے مفتی علم بھی نہ ہو بولو جا معلوم ہویا آپ سبق دے گئے اپنے مریداں ساڈے ورگے لوگ بھی کہ ترجیح علم کو نہیں دینی دین کو دینی مقصود کو مقدم رکھنا ہے مقصود کو توجہ یہ نہ کرے آجے ہونے یہاں پہ اندازہ لگا لو اور دوستو ہیں آج علم بھی ہو جس کو جس کو علم کہنا بھی علم کی توہین ہے جس سے جہالت بھی ناراض ہو جائے اور اس کے پیچھے دین قربان کر کے اس کو حاصل کرنا اور دی کوشش کرنا کچھ کوش تو سوچو سبق ہی ہے توجہ نہیں فرمائی نے دی اج کل اصنے روشنی چلا جاک محمد کے دین د سب بچے چوٹ بچے نقصان روشنی نہ سمیں بابا جی یہ روشنی دے گئے وہ مسئلہ ہے علم دا مسئلہ ہے علمی لیکن پھر بھی جب اللہ رسول دے ادب کی گل آئے جی ادب ہاتھوں جان ہے پھر علم دیو کیوں کہ جی علم کا مقصود ہی ادب ہے بان اگلی گل گر> گر بابا جی مانکی شریف نے سنانا جی سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا بولو بولو مانکی شریف حضور خاجہ عبد الحاب ری اللہ تعالیٰ عنہ بانی خان خواہ مان کی شریف توجہ ہے اللہ اکبر و کبیرا نفس راہ آدی ہیں جی شاید نفس پسند انہوں چڈی جان دیا تاکہ ایسے ایسے سدھایا جاوے ایسا سیدا ہو جاوے کہ مالک کے کسی بھی امر تو یہ دے اندر ذرا بھی کراہت نہ پیدا ہو خوش ہو کے عشق لگے وہ قربان جانا مانکی شریف تشریف لے گئے ہر مان کی شریف کی گل سنو سنا دیا عقیدہ مقدم ہوتا ہے عمل مؤخر ہوتا ہے عقیدہ جس قوم کا سہی ہوگا کدی نہ کدی ہو می اس کو زوال کے بعد روج آ جاتا ہے شرط کہ عقیدہ صحیح ہو مانکی شریف والے ہے قربان لوا تلور دے صفحہ نمبر بائی نے لکھے حضرت کبلا مانکی صاحب کی اللہ تعالی نے جب اپنی مسجد مبارک بنوائی تھی تو تمام کنجیاں قبضے لے گھر کے ہر چیز جو تعمیر کے لیے ضرورت آتی آپ اپنے لوہاروں سے بنوائی یعنی انگریز کے کارخانہ سے کوئی چیز استعمال نہ فرمائی اور بابا جی بھی اسی طرح کرتے سن یہ کیوں کرتے سن انہوں نے پتا سی وہ نفس والا پاس ہے یہ رب والا پاس ہے حالانکہ अंग्रेज के कारखाने के किल काबले अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो गुनाह नहीं सी गुनाह नहीं सी लेकिन सजना कभी कभी गुनावान की वजह गुनाहा की वजह नहीं छा कदी यार तक यार तक महबूब तक मकसूद तक पहुंचने के अंदर जीड़ी शहर रुकावट बन लगा खतरा हो انہوں بھی چڈ دتا ہے تاکہ کدی نقصان نہ ہو جائے یہ سبق بڑھنے خاجا صاحب بابا جی سرکار مانکی شریف بابا جی نے اگریز کے قابل استعمال نہیں فرمائے تاکہ میرا خود پاؤ میرے تعلقار کدی اس ایاشی نا اپنا پایا جا جی ایاشی نے نفس کا بندہ بنا اونے خدا کا بندہ بنا نہیں دینا سیا دو دی آخر آخر اس کی نفس کی اندازہ لگا لو کہ سا جی کرتا ہے اگریزوں کے ہر کام اپنا نظر تو سد کے گل کہ اچھی جیجے لگ نال چلن والے نہیں سیدھی گلڈیا گلان بھی سن پسند نہیں لگتی لیکن سچی گل لیا کمال کر سکی جی تمجھا بھی جو تے سامنے خطرات سن ان ڈگ پینا کہ دسدیں سچے سو ذرا ایک بار اسی منہ بولتے سہی اللہ دلی سچے سن بول پو بول پو وے سن پے رب کے دروازے بند ہو جانے رحمتان جی روکو گیا آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی. جی آخو تو سلطان باہو کی زبان ایک سنانا آئی آئی. سنا دیا سلطان او ہو نفلسی ہو ڈبلی جو نال اچھا دے ہتنا ہوں جو کوئی اس دن کرے سواری سواری جو کوئی سی کرے سواری نام اللہ اس لا ٹکڑا ہوں کہا فخر دا مشی گل باہ بہو رہا دا مشی باہ گھر بان سیرا ریٹا وجہ ہے سنؤ آخری جملے میرے گورجو روچی کو سلطان بہو فرما آ نفس آ جگہ لوگوں کا دشمن ہے نا تو پیڑے پاسے لے جا اوٹ کوٹ چنگی دی خدمت کر کے رب اینوں کر لیا سیدا ہدا جنہوں کر لیا ہے فرمایا سانو رابر لبہ ہدا قربان جامان معلوم ہویا سونیاں ولایت دراز جسری لبہ ہے او اسے او کھج لبہ سو کھج نہیں لابدہ اے ہوئی اللہ دے ولیاں دا معمول اور اے ہوئی انہ دا پیغام جڑا و اپنے لاہن لواہن اور اپنے اور اپنے خدا ماستے چڈ جی پر ونتگار آلم ان کم از کم اس طریقے ناز محبت رکھنے تو انہوں ہی الفاظ دلتے میں اجازت چاہتا پر وردگارے آلم آستان شریف نو آباد وشاد رکھے اور خواجہ صاحب دے صدق کو سفا اور حق نال وفا یہ قائم قائم فرماخر سمندر